الحمد اللہ, الرحمن يا رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو سلسلہ انبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہو کیس فرمانے حفاظت نشان قید العلم بال باہ علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہماتن گوشت تشریف رکھیے اور حزب ضرورت مدنی پھولوں اور دعاؤں وغیرہ کو لکھتے رہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول اپنے سلسلے میں ہم پیارے آکاش صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کریں گے کے بعد ان شاء اللہ سے ایک نبی کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کا موجودہ بیان کریں گے اور اس ضمن میں حاصل ہونے والے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی کوشش کریں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی ذات مبارکہ پر درود السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الییاس اطار قادری رضوی ضیاعی اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں اے لوگوں بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بسرت درود پڑے ہوں گے آج کے اس مبارک سلسلے میں مبارک واقعہ بیان کیا جائے گا حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جب بنی اسرائیل کی بد امالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لانڈی اور غلام بنا دیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر کے مسمار کر دیا اور بالکل ویران کر دیا بخت نصر کون تھا قوم امالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارش پڑا ہوا ملا کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اسی لیے لوگوں نے اس کا نام مخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا خدا کی شان دیکھیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہوا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا اس دوران جب حضرت ازیر علا نبی نلیہ صلاح السلام اور آپ کی قوم مخت نصر کی قید میں تھے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح اس کی قید سے رہا ہوئے تو آپ ایک گدے پہ سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی بھی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارکہ پر یہ جملہ نکل پڑا ماتی ہا یعنی شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا یہ کلمات آپ نے ادا کی اور یہ کلمات قرآن پاک میں حکایت کیے گئے پھر آپ علیہ السلط والسلام نے ان درختوں سے کچھ پھل توڑے انہیں تناول فرمایا انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیری نوشے جان فرمایا پھر بچے ہوئے پھل اپنی جھولی میں ڈال کر اور بچے ہوئے انگور کا شیرہ اپنی مشک میں بھر کر آپ آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ پر مضبوط رسی کے ساتھ اپنے گدھے کو باندھ دیا اور پھر آپ علیہ السلات خود ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلات کی وفات ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا سے روح پوش کر دیا آپ کی وفات ہو گئی آپ کی روح قبض ہو گئی اور اللہ تعالی نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انس ان یعنی تمام مخلوقات سے آپ کو اوجھل کر دیا اور کوئی آپ علیہ السلاط السلام کو نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا ستر سال اسی حال میں گزر گئے کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلط السلام جو سوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور بعد انتقال اللہ تبارک کا وطالیہ نے مخلوق کی نظروں سے انہیں اجل کر دیا ستر برس کا زمانہ گزرنے کے بعد ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے سویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر اس نے بسایا اور دوبارہ سے اس نے نیا شہر آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اس شہر کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے اس نے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کیا اور اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بار رونق بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلاۃ السلام پورے ایک سو برس ایک سو برس ایک سو سال وفات کی حالت آپ کو ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے آپ علیہ سلاد السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ علیہ سلاۃسلام نے دیکھا کہ آپ کے رب عزوجل نے آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا اور آپ کا گدھا جو کہ مر چکا تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی تھیں مگر قربان جائیے حضرت عزیر علیہ السلات کی جھولی میں آپ کے تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور وہ انگور کا شیرہ جو آپ کے مشک میں تھا وہ بالکل خراب نہ ہوا نہ ہی پھلوں میں کوئی تغیر واقع ہوا اور نہ ہی شیرے میں کوئی بو یا باس یا بد مزگی پیدا ہوئی اور آپ علیہ السلط نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی آپ علیہ السلاۃ السلام کے داڑی اور سر کے بال بالکل ٹانے سو برس گزرنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلط السلام کی عمر وہی چالیس برس تھی آپ حیران ہو کر سوچ وچار میں پڑے کہ آپ پر وہی خدا بندی ازل نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا اے رہے تو آپ نے خیال کیا کہ صبح کے وقت سویا تھا اور ابھی اثر کا وقت ہو گیا ہے جواب دیا کہ میں دن بھر یا اس سے کچھ کم وقت سویا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا اے سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کے نظارے کرنے کے لیے ذرا اپنے گھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا اے از اب تم دیکھو کہ ہم کس طرح ہڈیوں کو اکٹھا کر کر ان پہ گوشت اور پوسٹ چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام کی تمام جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ کے ساتھ ملنے لگی اور یوں گدھے کا ڈھانچا بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور کھال بھی آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت سلاۃسلام نے بلند آواز سے یہ کہا اعلمو ان اللہ کل کدیر تنظیل ایمان میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عزوجل سب کچھ کر سکتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے کو دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کیسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں کہ سو برس تک حضرت عزیر علیہ السلط والسلام سوئے رہے گویا آپ کو وفات دے دی گئی آپ کا انتقال ہو گیا اور سو برس کے بعد جب دوبارہ آپ کو حیات جاویدانی عطا فرمائی گئی آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ ایک اتنا طویل عرصہ سو برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ نے یہی گمان کیا کہ یا تو میں ایک دن سوتا رہا یا اس سے کچھ کم وقت اور یہاں پہ چونکہ عزیر علیہ السلاۃ السلام کو جب زندہ کیا گیا تو یہ وقت اثر تھا تو آپ نے شکرانے کے طور پر چار رقائت نماز پڑھی جو بعد میں امت محمدیہ لی نماز اصر کی صورت میں فرض کر دی گئی تو نماز اثر یہ حضرت عزیر علیہ نے ادا کی تھی جو آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وطور فرض ادا کرتی ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں ایک سو برس پہلے آپ علیہ السلام سلام کا مکان تھا تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا آپ نے اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی ازیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں پھر بڑھیا نے کہا کہ ازیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس گزر چکے ہیں اور وہ بالکل ہی لاپتا ہیں یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی ازیر ہوں تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ آپ ازیر کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تبارک وطلا نے ایک سو سال تک مردہ رکھا پھر مجھے زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت ازیر علیہ سلاۃ السلام تو ایسے باکمال کمال تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ موجودہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی یعنی آپ مستجاب الدعوات تھے آپ جو دعا کرتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی اگر آپ واقعی ادیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں اور میرا فالج یہ دور ہو جائے اور میں اچھی ہو جاؤں حضرت ادیر علیہ السلط نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں روشن ہو گئیں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اس بڑھیا کی آنکھیں روشن ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا سبحان اللہ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً حضرت عزیر علیہ سلاۃ السلام آپ ہی ہیں پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ علیہ سلاۃسلام کا لڑکا بھی موجود تھا جو کہ ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ علیہ سلاۃسلام کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے بڑیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بھی اس بڑیا کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور واقعی اگر عقل کے دائرے میں لا کے اس بات کو دیکھا جائے کہ ایک شخص کے جس کو گمشدہ ہوئے سو برس گزر چکے ہوں اور سو برس کے بعد جب وہ ملے تو اسی حالت میں ہو جس طرح وہ سو برس پہلے تھا تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی لیکن چونکہ یہ حضرت عزیر علیہ السلط کو موجودہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موجودہ عطا فرمایا کہ آپ ایک سو برس تک سوتے رہے گویا آپ کا انتقال ہو گیا اور جب آپ کو دوبارہ اللہ تعالی نے زندہ کیا تو آپ کو اسی عمر پہ اٹھایا جس عمر پہ آپ کو وفات دی تھی تو لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا حضرت ازیر علیہ السلط کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد محترم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ اپنا کرتا اتار کر دکھائیے تو وہ مسا موجود ہوگا پھر جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت عزیر علیہ سلاۃ السلام نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا تو وہی مسئلہ آپ کے اسی مقام پر موجود تھا یعنی دونوں کندھوں کے درمیان آپ کا وہ مسا موجود تھا جو کہ چاند کی صورت میں بنا ہوا تھا یہ دیکھ کر آپ کے بیٹے نے کہا کہ واقعی آپ تو میرے والد صاحب ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ السلام کو تو تورات شریف یہ زبانی یاد تھی اگر آپ ازیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر دکھائیں آپ نے بلا جھجک فورن پوری کی پوری تورات شریف پڑھ کر سنا دی بخت نصر بادشاہ نے جس وقت بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو اس وقت اس نے چالیس ہزار تورات شریف کے عالموں کو چن چن کر قتل کیا تھا اور تورات شریف کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑی ہے وہ تورات صحیح ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کے بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برامد کر دوں گا اس وقت پتا چل جائے گا کہ حضرت ازیر علیہ السلام نے جو توریت پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کر زمین کھود کر توریت کی جلد نکالی تو جب اس توریت کی جلد کو پڑھا گیا تو حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی طورت کے مطابق تھی اللہ کا نبی کیسے بھول سکتا ہے یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بشک یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں معذ اللہ چنا اسی دن سے حضرت عزیر علیہ السلط اسلام کے اس موجزہ دکھانے کے دن سے, اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ ان لوگوں نے یہودیوں نے یہودیوں اپنا لیا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ کہ آج تک دنیا بھر کی یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت ازیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معذ اللہ جبکہ ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے لم یلد ولم یولد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلیٰ و صحبہ یہ پورا کا پورا باقیہ جو مختلف تفاصیر میں مفسرین نے لکھا اس کا بیان قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انسٹھ میں پارہ تین میں اس طرح ہیں ترجمہ کنزل ایمان یا اس کی طرحا جو گزرا ایک بستی پر وہ دہی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ عزوجل اس کی موت کے بعد تو اللہ عزوجل نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا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 اور مدنی چینل کے ناظرین اس پرانی واقعے میں جہاں حضرت عزیر علیہ صلاح السلام کے چند معجزات کا ذکر ہے وہی ہمارے لیے بھی بے شمار مدنی پھول ہیں آئیے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں پہلا مدنی پھول جو اس مبارک واقعے سے ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ عزوجل کے نبی حضرت عزیر علیہ صلاۃ السلام کا موجودہ کہ آپ علیہ سلاۃ السلام کی جھولی میں موجود پھل آپ علیہ سلاد السلام کی صحبت کی وجہ سے گلنے سڑنے سے محفوظ رہے جبکہ آپ علیہ سلاۃسلام کا دراز گوشت یعنی گدا جو کہ آپ علیہ سلاۃ السلام کی صحبت سے محروم تھا وہ گل سڑ کر بکھر گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ سلاۃ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں مگر پھلوں اور شیرائے انگور یعنی انگور کا شیرہ اور خود حضرت عزیر علیہ سلاۃ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر واقع نہیں ہوا یہاں تک کہ سو برس گزر جانے کے باوجود ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں اور بعض کی گل سڑ جائیں اور ان کے بزرگوں کی لاشوں کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے اور بارہا ایسا ہوا بھی ہے جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب قبر کھل گئی میں اس طرح کے کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں آئیے ایمان کی تقویت کے لیے ان میں سے چند واقعات سنتے ہیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیسی کرامات عطا فرمائی چنانچہ اسد الغابہ کے حوالے سے منقول ہے حضرت سیدنا بن عبید اور ابھی اللہ تعالی عنہما کو شہادت کے بعد بسرہ کے قریب دفن کر دیا گیا آپ کی قبر شریف نشیب میں تھی یعنی نیچائی میں تھی اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی آپ نے ایک بار ایک شخص کو خواب میں آ کر بار بار اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا خواب بیان کیا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے دس ہزار درہم میں ایک صحابی کا مکان خریدا اور اس میں قبر کھو دی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر نئی قبر میں دفن کر دیا اور کافی مدت گزر جانے کے باوجود الحمد عزوجل آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل تر و تازہ تھا صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک حضرت تلحا رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جب صحابی رسول کا یہ مقام ہے کہ قبر میں ان کا جسم صحیح و سلامت ہے تو صحابی کے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک دو مرتبہ قبر سے نکالا گیا صحیح بخاری کے حوالے سے اس کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کا جسم مبارک دو مرتبہ قبر سے نکالا گیا پہلی مرتبہ چھ ماہ کے بعد نکالا گیا تو اسی حالت میں تھا جس حالت میں دفن کیا گیا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ چھیالیس برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کھود کر ان کے مقدس جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اسی حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بھینے لگا پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا وہ بدستور صحیح و سلامت تھا سبحان اللہ جبھی تو کسی نے کہا محمد, محمد کے غلاموں, محمد کا, غلاموں کا, کا کفن میلا نہیں ميلا ہوتا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا و وبارک وسلم یہ جو واقعات ہم نے سنے گئے صحابہ کرام سے متعلق تھے آئیے بزرگوں سے متعلق بھی کچھ اس طرح کے واقعات سن لیتے ہیں کہ جب ان کی قبر کھلی تو ان کے جسم صحیح و سالم تھے اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر عنایتیں ہیں تو دلالخیر شریف کے مصنف حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کو کسی بد نصیب حاصد نے زہر کھلا دیا اور آپ نماز فجر کی پہلی رکت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکت کے پہلے سجدے میں انتقال فرما گئے مقام سوس میں اسی دن تدفین عمل میں لائی گئی ستر سال کے بعد آپ کے جسم مقدس کو مزار مبارک سے نکال کر مراکش لے آئے آپ کا کفن سلامت اور بدن بالکل زندوں کی طرح تر و تازہ اور نرم تھا کسی نے آپ کے رخسار پر انگلی رکھی تو زندہ آدمیوں کی طرح بدن میں خون کی روانی تھی اور جس طرح زندہ آدمیوں کے اندر خون روا ہوتا ہے اور سرخی ظاہر ہوتی ہے تو اسی طرح سرخی ظاہر ہوتی اور چہرے انور پر اس خط بنوانے کے نشان بھی باقی تھے جو وفات سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا آپ سلسلہ عالیہ شادلیہ کے شیخ تھے آپ کے چھ لاکھ بارہ ہزار پینسٹھ مریدین تھے بارہ ربیع النور شریف آٹھ سو ستر سنے ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی مزار مبارک مراکش میں مرجائے خلائق ہے آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک سے الحمد رب العالمین مشک کی خوشبو آتی ہے اور لوگ بکثرت آپ کے مزار فائز انوار پر دلائل الخرا شریف پڑھتے ہیں محمد اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں بلکہ ایک ولی کا بیان ہوا کہ ان کی قبر میں بھی ان کا جسم مبارک اللہ تبارک اور تعالیٰ نے سلامت رکھا تو ایسی بات جو کہ عقل سمجھ میں نہ آئے عقل اس کو ایکسپٹ نہ کرتی ہو قبول نہ کرتی ہو اگر ایسی بات کسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں اور وہی بات اگر باد اعلان نبوت ظاہر ہو جیسا کہ کئی موجودات آپ اس سلسلے میں سن رہے ہیں اور یہ معجوزہ ہوتا ہی وہ چیز ہے جو عقل جس کو قبول نہیں کرتی عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے تو اگر اعلان نبوت کے بعد ایسا کوئی عمل ظاہر ہوا کہ جسے عقل قبول نہیں کر رہی اور نبی سے ہی اس طرح اعلان نبوت کے بعد ہو تو یہ معجزہ کہلاتا ہے اور اسی طرح کی کوئی بات جو کہ عقل قبول نہ کرتی ہو کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے اللہ کے نیک بندے سے صادر ہو تو یہ اس کی کرامت کہلاتی ہے تو یہ بزرگان دین کی کرامت تھی اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دور کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی جتنی بھی کرامتیں ہیں یہ سب کی سب کرامتیں در حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا موجودہ بنا کر بھیجا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کے دو سو تیس سال بعد آپ کی قبر انور کے پہلو میں جب کسی کی قبر کھودی گئی تو اتفاق سے آپ کی قبر بھی کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ دو سو تیس برس گزر جانے کے باوجود مسلمانوں کے امام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا کفن صحیح و سالم ہے اور بدن تر و تازہ ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو باب المدینہ کراچی کے علاقہ گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت کے مرید بن گئے ایک ولی کامل سے مرید تو کیا ہوئے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدن چہرہ بن گیا اور سر پر مستقل طور پر سب سب امامے کا تاج جگمگانے لگا انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم ناظرہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس جا جا کر انہیں نیکی کی دعوت دینے لگے ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا علاج کروایا مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی مزداق گلے کے مرض نے زیادہ شدت اختیار کر لی یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت کے مطبوعہ مدنی وصیت نامے کو سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر اپنے علاقے کے نگران کے سپرد کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں بند کر لی مدنی وصیت نامہ یہ ہمیں مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہو سکتا ہے اور امیر سنت کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام میں بھی مدنی وصیت نامہ ہمیں مل سکتا ہے انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً پینتیس سال تھی انہیں گر کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا حزب وصیت باد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے پہلے پیشانی پر انگشتے شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سینے کے درمیانی حصے میں حصہ کفن پر یا غوث اعظم دست گیر رضی اللہ عنہ یا امام ابا حنیفہ یا امام احمد رضا یا شیخ ضیاء الدین اور ان کے پیرو مرشد یعنی ہمارے میٹھے میٹھے مرشد امیر سنت کا نام لکھا گیا دفن کرتے وقت دیوارے قبر میں طاق بنا کر عہد نامہ نقشے نالین شریف اور دیگر تبرکات بھی رکھ دیے گئے بعد دفن قبر پر آزان بھی دی گئی جو کہ معمولات اہل سنت میں سے اور کم بیش بارہ گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائی اجتماع ذکر و نات کرتے رہے اور اس دوران آنے والی نمازوں کو با جماعت مسجد میں جا کے ادا کرتے رہے وفات کے تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد بروز منگل چھ جماعت السانی چودہ سو اٹھارہ سین 10 بتا سات دس ستانوے انیس ستانوے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان اتاری کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا کچھ اسلامی بھائی مرحوم احسان اتاری علی رحمت اللہ باری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا تھا اور تقریباً تین سال قبل پہلے وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری رحمت اللہ باری سر پہ سبز سبز امامے کا تاج سجائے خوشبودار کفن لپیٹے بڑے مزے سے لیٹے ہوئے تھے آنند فانند یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان اتاری علی رحمت اللہ باری کے کفن میں لپتے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے الحمد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے کچھ افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ کا یہ فضل و کرم کھلی آنکھوں سے دیکھ کر تحسین و آفرین پکار اٹھے اور وہ بھی دعوت اسلامی کے محیط بن گئے اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد تو میٹھے میٹھے اسنائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک وطالیہ جس کا جسم سلامت رکھنا چاہے اس کا جسم سلامت رکھتا ہے وہ اپنے نبیوں جیسا کہ حضرت عزیر علیہ صلاۃ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کہ جو سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے یہ بات حرام فرما دی ہے کہ وہ امبیا علیہ السلام کے اجسام کو کھائیں جیسا کہ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ہر راماد المبیائی فنبی اللہ یعنی اللہ عز نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ امبیا علیہ السلام کے جسموں کو کھائے تو اللہ کا نبی زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور امبیا نے صلاحت السلام کی تو شان بہت ہی اعلیٰ ہے ابھی ہم نے چند واقعات سنے کہ جو کہ صحابہ کے رام بزرگان دین اور اس دور کے عامی مسلمان سے متعلق تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی قبر میں ان کے کفن کو میلہ ہونے سے بچایا اور ان کے لاشیں صحیح و سالم رہے صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد وبارک وسلم حضرت عزیر علیہ صلاۃ السلام کا جو معجوہ ہم نے سنا اس میں جو دوسرا مدنی پھول ہمیں ملا اس واقعے میں کہ حضرت عزیر علیہ سلاۃسلام کا معجوضہ کہ آپ علیہ السلاۃ السلام نے نابینا کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس کا مفلوج بدن درست ہو گیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات جو کتابوں میں لکھے گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب اس طرح کے لوگ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کا یہ معجوہ کہ آپ ان پہ دست شفا پھیرتے وہ شفا پا جاتے جیسا کہ بے حقی نے یہ نقل کیا عبداللہ بن معقب رضی ربی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور دعا فرمائی اے اللہ ان کی مدد فرما کاب بن اشرف یہودی تو قتل ہو گیا لیکن حضرت حارث کے سر اور پاؤں پر زخم آ گئے حارث رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ اٹھا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کے زخموں پر اپنا لعبے دہن یعنی تھوک مبارک لگایا پھر اس زخم پر ہاتھ پھیرا تو ہارث رضی اللہ تعالیٰ کے زخم درست ہو گئے سبحان اللہ اسی طرح رضو خندک میں خندک کی دیوار یہ علی بن حکم کے بھائی کے پاؤں پہ گر گئی جس کی وجہ سے ان کا پاؤں زخمی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دست مبارک ان کے پیر پہ پھیرا تو ان کا پاؤں بالکل درست ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وآلہ وسلم اسی طرح حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رعفی یہودی کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت بھیجی تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے گھر گئے جب وہ سو رہا تھا بس آپ نے اسے قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں رکھی یہاں تک کہ اس کی پیٹ سے گزر گئی بس میں نے جان لیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے پھر میں دروازہ کھولنے لگا یہاں تک کہ آخری سیڑھی تک پہنچ گیا میں نے اپنا پاؤں رکھا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے اپنے امامے سے اس کی پٹی باندھی. پھر اپنے ساتھیوں کی طرف چلا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل درست ہو گیا تو اللہ قبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں پیار آکاش صلی اللہ تعالی و سلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں الحمد ی یز وجل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند آباز سے دھورا لیجیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہارے لوٹیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنت و بر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں با مسلمان بننے کے لیے مکتبت المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے گئے طریقے کے مطابق اس رسالے کو پور کر کے اپنے علاقے کے ذمہ دار دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں انشاءاللہ اللہ وجل آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوتے محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس ماحول پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم